قال الله سبحانه وتعالى ان انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من 1000 شهر انزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى اطلع فج اب جو لا رہے باہر بیٹھے اندر اتنی جگہ نہیں ہوتی ان دروازوں کو بند ہو سکتے ہیں تو بند کرتے ہیں صفوں کے ملک کے اندر مشکل پیش آتی ہے اندر لگ جاتی ہے جتنے لوگ اندر آ سکتے تھے اس سے زیادہ اس وقت اندر تشریف اللہ رمضان المبارک کے آخری اشرے کے شروع ہونے سے پہلے والا جمعہ انشاء اللہ منگل کو منگل کی جو شام آئے گی غروب جب منگل کے دن ہوگا بیس رمضان کو تو آخری اشرہ شروع ہو جائے گا تو یہ اسے پہلے کا جمعہ ہے چند باتیں شب قدر کے حوالے سے اس عشرے میں ایک اور اہم ترین عبادت جو ہوتی ہے وہ اعتکاف کی ہوتی ہے تو کچھ کچھ باتیں اعتکاف کے حوالے سے اور پھر جو شوال کی پہلی رات آتی ہے اس کو لِلت الجالزہ کہتے ہیں جس کو ہمارے یہاں چاند بنا ہیں اگر وقت ملا تو کچھ باتیں اس کے بارے میں آج اتفاق سے مجھے اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ جو اہم اسلامی واقعات پیش آتے ہیں ان تاریخوں میں جب کوئی جمعہ آتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی کے اوپر بات ہو تو یہ تاریخ اتفاق سے فتح مکہ کی تاریخ بھی ہے اور بہت اہم ترین موقع اور بہت اہم ترین واقعہ ہے تاریخ اسلام کا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر کے اندر اس امین کے اندر بیت اللہ اور کعبۃ اللہ کے شہر کے اندر اللہ جانحوں نے ان کو فاتحانہ داخل فرمایا اپنے جان سالوں اور اپنے اصحاب کے جرمٹ کے اندر وہ پورا واقعہ لیکن آج چونکہ اتنی کے سارے مضامین جو ہیں اور اتنی ساری چیزیں اس مختصر آدھے گھنٹے کے اندر بند نہیں ہو سکتی اس لیے اس میں سے جو ضروری باتیں ہو گئی وہ اللہ چل شاہ اس کو میرے لیے بھی فائدہ مند فرمائے اور آپ کے لیے بھی آیت قرآن پاک کی صورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورت القدر کہلاتی ہے پوری صورت اللہ چل شاہ نے نازل فرمائی ہے کہ, اِنَّا فی القدر. قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لئی لت القدر کے اندر نازل کیا اللہ جشان نے ساری آسمانی کتابیں نازل کرنے کے لیے رمضان ہی کا انتخاب فرمایا تو رات رمضان کو نازل ہوئی اور زبور جو ہے وہ سولہ وہ بارہ یا تیرہ رمضان کو نازل ہوئی انجیل 18 اٹھارہ رمضان کو نازل ہوئی اور قرآن پاک کا نظور جو شروع ہوا جو کہتا ہے قرآن نازل ہوا تو وہ چوبیس رمضان المبارک تھا وہ آخری یا رمضان مبارک اس رمضان کو خاص مناسبت ہے آسمانی کتابوں کے ساتھ اللہ کے کلام کے ساتھ حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے بھی رمضان المبارک کے اندر ہی نازل ہوئے صورت الاعلیٰ میں جس کا ذکر ہے وہ سف ابراہیم اور موسا ابراہیم علیہ السلام اور موسا علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے تھے ان کا زمانہ بھی رمضان ہی کا زمانہ تھا تو یہ قرآن پاک کے نزول اللہ چالیہ شاہ نے اس میں شروع کیا اس کو لئی القدر کیوں کہتے ہیں قدر کے کئی معنی ہیں ایک قدر کا معنی وہی ہے جو ہمارے ہاں اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے جس کو ہم قدر و منزلت کہتے ہیں یا ہم کہتے ہیں فلاں آدمی کی میرے میری آنکھوں میں بڑی قدر ہے میرے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے یہی معنی عربی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے تو بعض حضرات نے تو یہ فرمایا ہے کہ اس کو قدر کہہ کر اس رات کی قدر کی طرف اشارہ ہے اور بعض نے یہ کہا ہے کہ جس نے اس کو پا لیا جس جس شخص کو لہت القدر مل گئی اس حال کے اندر کہ وہ عبادت کر رہا تھا وہ قیام کر رہا تھا وہ سجدہ کر رہا تھا وہ وہ رکو کر رہا تھا وہ دعائیں مانگ رہا تھا اس کو شب قدر کا ملنا کہتے ہیں ورنہ شب قدر تو ساری دنیا میں آتی ہے لیکن کافر کو کیا پتہ کہ شب قدر کیا ہے اور اس کو رمضان کا کیا پتہ اور غافل کو کیا پتا جو آدمی سو رہا ہو اور جو آدمی یا بعض اللہ چلنے شاہ رخ معاف فرمائے اور بہت ہی زیادہ معاف فرمائے کہ بہت سے لوگ تو اس مبارک راتوں کے اندر بھی گناہ کے اندر مشغول ہوتے ہیں ان کے ہاں تو گناہوں کی کے لیے کوئی دن اور رات کی تمیز نہیں ہے اور کسی مبارک اور غیر مبارک مہینے کی تمیز نہیں ہے اللہ چل شاہ رحو جس سے ناراض ہو جائے جس کو اپنی درگاہ جس کو اپنی رام درگاہ کر دیں پھر اس کے لیے مبارک راتیں کیا ہیں اور غیر مبارک راتیں کیا ہیں کیا ہمارے ہاں رمضان کی راتوں میں اور دنوں کے اندر مسلمانوں کے ہاں قتل و غارت نہیں ہوتی اور لوگ کتنے لوگ رمضان میں قتل ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ جس کی معافی ہی نہیں ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے یہ بھی انسان کو روزہ اور مبارک راتیں اگر وہ انسان آ... بدبخت ہو تو اس کو وہ چیزیں اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی تو بعض نے یہ کہا ہے کہ جب گناہگار اس رات کو اللہ جل شاہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس اس رات رات کو کو پا لیتے ہیں مطلب اس رات کی فضیلت ان مل جاتی ہے تو رت القدر کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ قدر والا ہو جاتا ہے یہ پہلے گناہگار تھا بے قیمت تھا اس کی کیونکہ اللہ جل شاہ کی نگاہوں کے اندر انسان کی جو قیمت بنتی ہے انسان کی جو ویلیو بنتی ہے وہ اس کی اطاعت کی وجہ سے بنتی ہے جو جتنا زیادہ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اللہ فرماتے میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا قدر والا منظرت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے تو جو تقوی والا ہے وہ تو قدر والا ہے جو گناہگار ہے چونکہ اب وہ اپنی قدر و منزلت مٹی میں رول چکا ہے ملا چکا ہے مٹی کے اندر تو اللہ جل شعنوں اس ایک رات کے اندر اس کو قدر و منزلت عطا فرما دے اللہ کی نگاہوں میں فرشتوں کی نگاہوں کے اندر نیک لوگوں کی نگاہوں کے اندر اس کی حیثیت بلند و بالا ہو جاتی ہے اس لیے اس کو نعیلۃ القدر کہتے ہیں ایک تیسری بات بھی اس سے پتہ چلتی ہے اور وہ یہ ہے کہ قدر کا تعلق تقدیر کے ساتھ بھی ہے اور قدر تقدیر کا لفظ بھی قدر سے ہی نکلا ہے تو چونکہ اس رات کے اندر فیصلے ہوتے ہیں فیصلے پہلے سے ہوئے ہیں یہ نہیں کہ اللہ جل شاہ رحم فیصلے فرماتے فیصلے حوالہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز اول سے آخر تک کائنات کی جس دن شام ہوگی اور اس کے بعد کے جو فیصلے ہوں گے اور عبد کے یہ سب اللہ جل شاہ کے علم کے اندر ہے لیکن یہ چیزیں فرشتوں کے فیحا یفرت کل عمر الحکیم اس کے اندر تمام امور فرشتوں کے حوالے ہوتے ہیں اور اللہ جل شاہ جن چیزوں کو تبدیل فرمانا چاہتے ہیں جیسے تقدیر کے ہم دو حصے کرتے ہیں تبدیل تقدیر مبرم اور تقدیر معلق ہے کچھ چیزیں بدلتی ہیں دعاؤں سے چیزیں بدلتی ہیں نیکیوں سے اللہ تعالی فیصلے فرماتے ہیں اگرچہ وہ علم اللہ کے کہنے سے ہوتے ہیں لیکن اس کے فیصلے اس رات کو چونکہ فرشتوں کے حوالے ہوتے ہیں اس لیے بھی اس کو نئی القدر کہتے ہیں یہ رات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 دیکھیں اللہ جل شاہروں نے یہ فرمایا کہ خیر من الفی شہر خیر کہتے ہیں بہتر ہونے خیر مطلب اعلیٰ ہونے کو افضل ہونے کو تو یہ بہتر ہے یہ افضل ہے یہ اعلیٰ ہے من الف شہر ایک ہزار مہینوں سے یہ نہیں فرمایا کہ ہزار مہینوں کے برابر ہے ہم جو اکاسی بیاسی سال کا حساب لگاتے ہیں یہ تو ہزار مہینوں کے جب سال بناتے ہیں تو اتنے بناتے ہیں تو اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ ہزار مہینوں کے برابر ہے فرمایا کہ یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے اب کتنی بہتر ہے ایک گناہ بہتر ہے دو گنہ بہتر ہے دس گننا بہتر ہے سو گننا بہتر ہے ہزار گنہ بہتر ہے یہ اللہ چال شاہ نے نہیں بیان فرمایا اس کا مطلب ہے کہ اس کا معاملہ ہر فرد کے ساتھ انفرادی ہوگا کسی کے لیے یہ ہزار مہینوں سے دو گنا بہتر ہو جائے گی مطلب ایک سو ساٹھ سال بن جائیں گے کسی کے لیے ہزار مہینوں سے سو گنا بہتر ہو جائے گی کسی کے لیے ہزار مہینوں سے لاکھ گنا بہتر ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی عطا کی کوئی حد نہیں ہے یہ کروڑوں اور اربوں تک یہ سلسلہ چلتا ہے تو کیا کہا کہ قدر ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات کے اندر جو خود بھی قدر والی ہے اور جو اس کی قدر کرے گا اس کو بھی قدر مند بنا دے گی اس رات کے اندر ہم نے اس کو نازل کیا پھر ہم سے کہا کہ تم نے لفظ تو سن لیا لئی القدر ہمارے یہاں پشتوں کا ایک محاورہ ہے کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو کہنے سے انسان کا منہ تو نہیں دکھتا کیا مطلب ہے اس بات کا مطلب وہ زبان پر تو آسانی سے آ جاتے ہیں اس کی حقیقت اور اس کا مفہوم بہت بڑا ہوتا ہے لتر اس کی اس کی قرآن نازل ہوا تو فرمایا کہ لہرت القدر, القدر جو ہے یہ ہزار مہینوں سے بہتر لغت کے ماہرین نے اس پہ بڑی گفتگو کی ہے عربی کے اندر جو اکثر عدد ہے سب سے بڑا عدد جو ہے وہ ہزار ہی ہے الف اب جو نئی عربی آئی ہے آج کل جو دنیا کی مختلف زبانوں کے ساتھ اس کا کیا کہنا چاہیے پیچ اپ ہوا ہے تو اب کچھ الفاظ عربی میں اضافہ کیے مل اور بلیار یہ ملین اور بلین سے نکالا ہے عربوں نے تو اب اس کے ساتھ آخر میں را لگا دیتے ہیں تو اس کو ملیار کہتے ہیں اور بلیار کہتے ہیں لیکن یہ پرانی عربی کے اندر یہ الفاظ کہیں بھی موجود نہیں پرانی عربی کے اندر جو سب سے بڑا لفظ ہے وہ ایک ہزار ہے جیسے انگریزی کے اندر بھی میرا خیال ہے کہ یہ جو ملین بلین تو بہت ابتدا کی چیز نہیں ہے تھاؤزینڈ اسی لیے ایک لاکھ کو بھی پرانی انگریزی کے اندر ون ہنڈریڈ تھاؤزینڈ کہتے ہیں ایسے کہتے ہیں ایک سو ہزار مطلب یہ کہ ہزار کو سب سے بڑا عدد سمجھا جاتا تھا اسی طرح عربی کے اندر بھی الف سب سے بڑا عدد ملتا ہے پھر اس سے جب عدد بڑھانے ہو تو الف کے ساتھ اور الفاظ لگائے جاتے ہیں سو الف یا ہزار یا لاکھ یا کرو تو اللہ چل شان نے اس کے لیے وہ عدد اختیار فرمایا جو انتہائی عدد تھا آخری درجے کا عدد تھا لغت کے ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے ہزار سے مراد صرف ایک ہزار یعنی ون تھاؤزینڈ ہو بلکہ یہ وہ عدد جہاں پر ختم ہوتا ہو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 وہ معتقف کے اندر الماریوں کے اندر لگائی جاتی تھی وہ اس کا متعلق کسرت کے ساتھ فرماتے تھے ایک دفعہ میں دیا میں نے کچھ اعتکاف اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائی جب تک وہ حیات تھے میں احتکاف انہی کے پاس کرتا تھا وہ کسی اور کو اتکاف نہیں کرنے دیتے تھے اپنے ساتھ کیونکہ ہمارے شیخ فضل مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب کا علاقہ بھی ان کے قریب تھا تو جو وہاں آتا کہ میں آپ کے ساتھ اتکاف کرنا چاہتا ہوں تو وہ کہتے کہ تم کلبا شریف چلے جاؤ مسلم مختار الدین صاحب کے پاس اتکاف کرو خود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 تو وہ بھی اسی طرح بھری بھی تھی جس طرح پہلی جلد بھری ہوئی پھر میں نے پچاسویں جلد نکالی تو وہ بھی اسی طرح بھری بھی تھی حوالوں سے جس طرح پہلی جلد بھری ہوئی تھی میں حیران رہ کے منکا اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے اوقات کے اندر کتنی برکت عطا فرمائی ہوتی ہے کہ ایک زندگی میں کتنے بڑے بڑے کام کر لیتے تو لہدر کے بارے میں اس کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ در من ہزار مہینوں سے بہتر روح سے فرشتے اترتے اور وہ روح اترتے ہیں اور بڑی شان والے ہیں اور سارے فرشتوں کی سردار اور وحی ہیں اور وہی لے کر آتے ہیں علیہ وسلم کی طرف تو کہا کہ اور روح الامین جبرائیل اترتے ہیں حدیث شریف کہ آتا ہے کہ یہ فرشتے جب اترتے ہیں آسمانوں سے تو یہ کہاں اترتے ہیں بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ چار جگہوں اب جھنڈے لے کر آسمانوں سے اترتے ہیں اور یہ ایک جھنڈا چار جھنڈے ان کے ہاتھ کے اندر ہوتے جبرائیل اور ان کے ساتھ جتنے فرشتے ہوتے ہیں ایک جھنڈا خانہ کعبہ کے اوپر لگاتے ہیں آ بیت اللہ کے اوپر ایک جھنڈا روزہ مبارک کے اوپر آ کر لگاتے ہیں مسجد عدلی کے اوپر ایک جھنڈا مسجد اقصا کے اوپر آ کر لگاتے ہیں اور جھنڈا کوہ دور کی اس مسجد کے اوپر لگاتے ہیں جہاں پر زمانے کے اندر ہوتی اس یہ چار جھنڈے اتارنے کے لگانے کے بعد یہ پوری دنیا کے اندر یہ فرشتے پھیل جاتے ہیں بعض نے یہ کہا ہے کہ قدر کے قرآن کے کے اندر تنگ ہونے بھی آتے ہیں کہتے ہیں کہ اس قدر فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے کوئی جگہ نہیں بچتی زمین کے اندر جہاں پر فرشتہ موجود موجودہ پوری زمین کے اوپر فرشتے ایسے پھیلے گئے ہوتے پھر یہ فرشتے پھیل جاتے پوری دنیا کے اندر اور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 تو کہتے ہیں یہ علامت ہے کہ اس وقت فرشتہ اس سے مسافہ کرنا ہوتا ہے یہ جبرِین کے مسافر کی علامت ہے کہ فوراً انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے اس کے اندر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 جب فرشتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کدھر سے آ رہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا سے آ رہے ہیں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 آسمان پر یہی ہوتا ہے وہی فرشت دوسرے آسمان والے پوچھتے ہیں پھر تیسرے آسمان پر چوتھے آسمان پر پانچویں آسمان چھٹے آسمان اور ساتویں آسمان اور اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں چار جنتوں کا ذکر قرآن کے اندر آتا ہے تو بعض مفسرین نے یہ کہا کہ یا چار جنتیں ایک دوسرے کے اوپر ہیں پہلے جنت الموع ہے اس کے بعد جنت جنت نعیم ہے اس کے بعد جنت عدل ہے اور اس کے بعد جنت فردوس ہے یہ ذکر قرآن میں چاروں ناموں کا چونکہ آتا ہے ان چاروں جنتوں سے بھی یہ گزر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عرش پر تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عرش ان سے پوچھتا ہے کہ کہا گئے تھے اور کیا تھا یہ ان کو جا کر لینت القدر کی کارگزاری سناتے ہیں کیسی مبارک رات آئی مسلمانوں کے اوپر اور اللہ جہروں نے اس رات کے اندر کیا کیا فیصلے فرمائے وہ تفصیل ان کو سناتے ہیں تو عرش کہہ اٹھتا ہے بولتا ہے اللہ تعالیٰ کا عرش کہ یا اللہ سبحان تیری قدرت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 ہاں اپنی مخلوق کے لیے اپنے لوگوں کے لیے میں نے ایک ایسی رکھی ہے کہ جس کے اندر اگر وہ اس کو پا لے تو گویا کہ اللہ جلد شانو اس کے اوپر ان کو اتنا بے حساب ادا فرماتا ہے اب آپ بنائیں ایسی رات ہو اس قدر قدر والی اس قدر منزلت والی یہ سے کوئی مندہ محروم ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات آپ نے جو رمضان و کا پہلا خطبہ دیا تھا شعبان کی آخری جمعے پر میں نے شعبان کے آخری جمعے کے اندر اس پر بات کی تھی آپ کو یاد ہوگا حدیث بھی پڑھ کے سنائی تھی آپ شاہبان کا آخری جمعہ تھا یعنی اس کے بعد اگلا جمعہ رمضان المبارک کا آنا ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ ممبر پر بیٹھے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ لوگوں باقی باتیں تفصیل میں بتا چکا ہوں پچھلے جمعے کے اندر اس میں یہ فرمایا تھا کہ اس کے آخری آخری دنوں کے اندر اس کے اس کے آخر کے اندر ایک اس کا اول فرمایا تھا ایک وسط اور اس کا اس میں اس میں ایک رات آئے گی جو ہزار سالوں سے بہتر ہے اور اس میں آپ نے فرمایا ایک جملہ جو بہت ہی سخت جملہ ہے کہ اگر آپ اس کو اس پہ فرمایا آپ نے فرمایا تھا کہ جو اس رات کے اندر محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا جس کی وہ رات بھی محرومی کے اندر گزر گئی یعنی اس رات کے اندر بھی وہ محروم رہا وہ ہر قسم میں خیری کل ہر قسم کی خیر سے وہ اس بندے نے اپنے آپ کو محروم کر دیا جس نے اس رات کو بھی عام راتوں کی طرح گزار دیا اس لیے میں نے آپ کو رمضان کے شروع کے اندر کیا تھا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ خالص عبادت کا مہینہ ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم مدارس دینیا کے اندر پورا سال ہمارے ہاں دین پڑھنے پڑھانے کا معمول ہوتا ہے قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے حدیث پڑھتے پڑھاتے فقہ پڑھتے پڑھاتے عربی زبان پڑھتے ہیں دیگر تفصیلات ساری دینی علم پڑھنا ہے اور دینی علم پڑھنا آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی چیز ہے میں بعض کا آپ لوگوں سے کہتا ہوں یا ہمارے ہاں ایک یہاں قرآن پاک کی پڑھنا سمجھنا کسی سے سو نفل سے افضل ہے ہمیں چونکہ چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا ہم یہاں درس دیتے ہیں قرآن پاک کا تو لوگ نوافل پڑھ ہوتے ہیں اور ان کو پتا نہیں ہے تو کتنے نفل پڑھ لوگے دس منٹ کے اندر دو پڑھ لو گے چار پڑھ لو گے ایک قرآن کی آیت پڑھ لو سو نفلوں سے افضل او تو تو نفل نفل نہیں پڑھ سکتا صبح سے ہمیں جو علم نہیں ہوتا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ترجیح کیا ہے پیورٹی کیا ہے کہ قرآن پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ عام نوافل کا تو اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے ایک آیت 100 نفلوں سے افضل ہے تو اللہ اس یہ قرآن پڑھا پڑھایا جاتا ہے پورا سال لیکن رمضان میں نے جس طرح شروع محض کیا تھا یہ براہ راست عبادت کا مہینہ ہے اس لیے اس مہینے کے اندر مدارس چھٹی کرتے ہیں پورا مہینہ پر تعلیم نہیں ہوتی اور اس مہینے کو خاص کیا جاتا ہے کہ لوگ اس میں کسرت کے ساتھ عبادت کریں اور رمضان المارک کو وصول کرے جیسا روزہ رکھنے کا حق ہے اور جیسے روزے کے اندر جن جی چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے اور روزے کا جو پورا مقصد حاصل کرنے کے لیے انسان ہوتا ہے چلے پورا رمضان اگر ایک آدمی چھٹی نہیں کر سکتا تو میں کہتا ہوں کہ اس لینڈ القدر کو پانے کے لیے کم سے کم انسان کو آخری عشرہ تو کمر ہمت اپنی بات رہی چاہیے کمر ہمت باندھ کر اس آخری عشرے کو گزارنا چاہیے کوئی نقصان نہیں ہوگا بند کر دیں اپنی دکانوں کے شٹر دس دنوں کے لیے دفتروں سے چھٹیاں لینے لیں دس دنوں کے لیے اور آخر سالانہ چھٹیاں آتی ہیں لوگ لیتے ہیں سیر سپاٹے کے لیے لیتے ہیں باہر جانے کے لیے لیتے ہیں پُر فضا مقامات میں جانے کے لیے لیتے ہیں تو اس سے زیادہ بڑی موقع کیا ہوگا کہ انسان اپنی چھٹیاں اس کے اندر لے کہ اس کے اندر وہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر دے اس سے بڑی بات کو کوئی اور نہیں ہو سکتی اس لیے اس میں یہ دوسری چیز جو اس کے ساتھ ہے وہ احتکاف ہے اب معاشرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال آخری اشرے کا اعتکاف پابندی کے ساتھ فرمایا کرتے تھے جس سال آپ دنیا سے پردہ فرمایا ہے اس سال آپ نے دو عشروں کا اعتقاف فرمایا تھا دوسرے عشرے کا بھی اور تیسرے اشرے کا بھی اور اب عائشہ فرماتی ہے کہ آپ کے بعد دنیا سے آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی امہات آپ کی ازواج التحرات امت کی امہات المؤمنین جو ہیں یہ پابندی کے ساتھ احتکاف فرماتی رہیں آپ کی اس سنت کو پورا کرنے کے لیے اس میں احتکاف کا مطلب یہ ہے کہ انسان گویا اللہ تعالی کے گھر کے اندر آ کر بیٹھ جاتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ خیرات میں بڑھنا ہے یہ کیا ڈسٹربنس ہے باہر اس کو بند کر دیں کیا مسئلہ بات تشریف رکھیں اندر جگہ نہیں ہے اندر آواز نہیں آ رہی آواز تو پنکھوں کی وجہ سے نہیں آتی ہے سل میں پنکھے بہت تیز ہیں تو اب یا تو پنکھے چلیں گے یا اسپیکر چلے گا دونوں چیزیں کرٹی مشکل ہوتی ہے اندر تو آتی ہے بار اس سے نہیں آتی کہ آوازیں تیز اچھا وہ شدید پنکھا نہیں چل رہا صاحب دیکھیں اس کو پہنچے پر ہمے نہیں چلائیں گے ہمارے یہاں مسجد اندر سے اللہ کی اس کے بعد آنے والے حضرات باہر تشریف رکھا کریں کندھے پھلان کر آنا منع بھی ہے پھر جب بنتی ہیں تو آپ کو مشکل پیش آتی ہے کیونکہ صفحیں بن نہیں سکتی ہیں جتنی صفحے ہیں اتنی جگہ ہے اس کے اندر اس کے یا تو تشریف لائے یا پھر جہاں جگہ ملے وہیں پر تشریف رکھیں مجھے مستقل پریشانی ہوتی رہتی ہے باہر سے بالونے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو لوگ ان کو روک رہے کچھ آ رہے کچھ کھڑے ہیں بیان کرنے والے کو تشویش ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا سامنے اس لیے جہاں جگہ وہاں تشریف رکھا وہیں بیٹھا تو ارج میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے اوپر احتکاف ہے احتکاف کا مطلب اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر آ جانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل کے اندر یہ فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا احتکاف کرے گا ایک دن اللہ کے شانو اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندق کا فاصلہ پیدا فرما دیں گے تین خندق کا لیکن یہ کون سی خندق ہے کہا کہ ایک خندق جو ہے اس کی مسافت اتنی ہے جتنی زمین اور آسمان کے درمیان مسافت ہے یہ ایک خندق کا فاصلہ ہے اس طرح کی تین خندوں کا فاصلہ پیدا فرما دیں گے اس شخص اور جہنم کے درمیان جو ایک دن کا احتکاف کرے گا اور دس دن کا احتکاف پر سوچے کتنا اس کو جہنم سے دور کر دے گا کتنی بڑی چیز ایک اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جس بندے نے دس دن کا احتکاف کیا تو اللہ جان دو حج اور دو ممبروں کا ثباب برتا فرمائیں گے اس دس دن کے احتکاف کے اوپر. یہ سنت ہے سنت احتکاف دس دن کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سنت موقع سنت موقع الکفایا کا مطلب کیا ہے کہ یہ احتکاف مسجد کے اندر ہونا بستی والوں کے اوپر سنت موقع ہے اگر ایک شخص بھی اعتکاف کے اندر نہ بیٹھا اس بستی کے اندر تو بستی والوں ایک سنت موقع کو چھوڑنے والے ہو جائیں گے پوری بستی والے لیکن ایک بندہ بھی بیٹھ گیا تو ساری بستی کی طرف سے وہ سنت موقع کی جو آ, کا, کا جو حکم ہے وہ پورا ہو جائے اس لیے اس کے اندر ہر انسان کو خود کوشش کرنی چاہیے کہ وہ, اس کے, وہ ان دس دنوں کے اندر یہ سوچ کر کہ بس میں اللہ جدو شاہوں کو مہمان بننے کے لیے جا رہا ہوں اور میں بیٹھ جاؤں اعتکاف میں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 مدینہ منورہ سے تشریف لا تھے فیصلہ آباد اپنی زندگی کا آخری انتخاب فیصلہ آباد کے اندر فرمایا تھا دارال فیصلہ آباد کے اندر انیس سو اسی کے اندر تو کہا کہ اس قدر روئے ایئرپورٹ کے اوپر لاؤنچ کے اندر بیٹھے ہوئے اتنا گریہ تاری ہوا اس قدر روئے کہ پورا کرتا اتنا بھیگ گیا آنسو سے کہ کرتا بدلوانا پڑا ان دوسرے کپڑے پہنانے پر اس قدر بھیگ گیا تھا کہ وہ پہنا نہیں جا سکتا تھا جسم کے ساتھ چپک گیا یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھیں اتنی بہتی ہیں